بے شک اس میں نشان ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے